ہمارے بازار میں جمعہ کی نماز کے لیے مختلف اوقات ہیں ایک جانب ڈیڑھ بجے دوسری جانم ڈھائی بجے اور ایک پونے دو بجے آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہم کس وقت اور کون سی مسجد کے مطابق کاروبار بند کریں مسئلہ یہ ہے جو مسجد آپ کے قریب ہے بس اس کی اذان ہو جائے تو آپ کاروبار بند کر دیں ہمارے لوگوں نے ہلا شری کیا نکالا ایک جگہ ہوتی ایک بجے ایک ہوتی پونے دو بجے ایک ہوتی ڈیڑھ بجے تین بھائی دکان پہ تو ایک, ایک بجے پڑھ کے آ کے دکان کھول لے گا دوسرا ڈیڑھ بجے پونے دو یہ خالی ہلا شرح مت نکالے گا سے جب اذان ہو جائے پہلی تجارت بند کر دیں اور اس میں ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا بعض مشائق سے یہ بات ہے کہ انہوں نے بتائی کہ جمعے کی نماز میں جمعے کے احترام میں اگر دکان بند کی جائے تجارت بند کی جائے اور دعا نماز پڑھنے کا فن تشرف العرب فرمایا کہ اس کے بعد زمین پہ منتخب ذہن فضل اللہ پھر اللہ تعالیٰ کا فتح چاہو تو ایسے تاجر کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس کو ستر درجی اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اس پر اگر ہمارا ایمان ہو تو پھر یہ نہیں ہوا کہ ایک بجے والا آئے وہ دکان کھولے پھر ڈیڑھ بجے والا چلا جائے دو بجے والا چلا جائے تاکہ تجارت کا نقصان نہیں ہو یہ ہمیں نقصان نظر آتا ہے حقیقت میں نقصان نہیں بلکہ جمعے کے احترام میں آپ تجارت بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ ستر درجے اس میں برکت عطا فرمائے